کا قدمی ناگن مکن او اجلو فل بنائے بابرضا اکبر ربیلا چلے چار قربر کی دینٹی مائیں کو ریا او جنہو یاس نے ٹھکی دی تبے کی مخدود سر بازی کر کے یہ شعرا یرا تاجین ذو تاجین تل قلب سینے وے تو دا کہ تاجین تل قلب لا سینے دے نبھا مکار تھا کہ سب کی تاجین تل تاجیل قدل اور مخصوص اختلاف قبل مطالبہ سینتل اجن مطالبہ سینت اور تو صحیح طریقے لیکن مطالبہ صحیح نہ ده ذکو اجایے دیر دیر کے ہوتے پاس رہے کہ چا شہ چامن حسن جزا تکان یاد پیشی زبر کی مطالبہ صحیح نہ لا علمان ورکون داد نہیں تو تاج النبا مطالبہ بکئی تو قر بیتلام قد قال یاد پیشی جب تک مطالبہ صحیح نہ صحیح نہ اخلاق ہوئی یہ دمانی لازم دا دادا باپ دوازیو دا مواساق ناری مختل مطالب سیدہ البتا زیانتا قطارج ہونے کی ترہا قسم وعدہ لیو افاق الواعدہ قضاء دا دا زیانت پر حاصرہ مطالب مناسب نارا وہ قضاء جائل دا دا دمانی oh لازم دا دا داد مواساق دے رہے او دے احسان دے دا خوکر جکیو بنے اور دا مختل دا مطالب تو تاجیل فلاجل تاجیل فبیکوں نے حرید کہ کبر مطالبہ سے تاجیل فقردکی انہوں نے مطالبہ قبر سیدہ 6 شیخ اسمیر رحمت اللہ بیدربانی سے ذکر کری احنا کو مسطح ذکر کے جاری تاجیل لازم انہوں نے فقردکی بیکی لازم ہے اور معنی دادمی نے زندان جے قبر دنیٹھینہ مطالبہ سیدہ اور فبیک کے قبر دنیٹھینہ مطالبہ سیدہ با تو جو وذ تاجين غذا صحیح ده هاو می زيچه کما عبارت تو قهان مارميگي خلاف ده ري كتابجين فل قرض مافيت ده در عبارت ده نهن مارمي قات ترس نيکله چه باجو هوا عبارت به قهان مارميگي تاجين فل قرض مافيت ده ليت به صحيحو لا تقتربي به معنا دو قرار شي ا بتدار كتابجين فل لازم نه ده نصو جی تاجین پر گناہ معصیت تھے بنا بنا اور بنا پتھر دہبال سے کو کہا اروی کر کے یہ لوکاں سے بے وہ سو روپے کی داغنے کیدا صحیح نہیں دے جی تاجین جائز دا جواز دا جائز لازم نہ دے نہ خبر مطالبہ وارث عادی میں جناکٹے اوپر چپکا پرانے اوپر کے سمتم طرف سے نہ دائیں نہ نواق علی فردا سے بھی راحناں عادی نہیں بقذافلہ حاصل یانوسلہ حاصل ہمدا سے آوازوں کے میں طالب نماز راج درید جو اس پھر قوم علاج لا با سبیندا جائے گا تا جی پرشیل اور ان کے دان جائے دابل مستلضان و ان کے دمک تا جی سے نہ دائیں ہو یا ظلہ انترامی مار داجائز ہے تا دا جی ہم جائز شروع کرنا کو کرنے کی بلا اشتہادین داجائز شک وانو کہ افضل من طرح بھی شرط کی شتنہ کے حوالے صدقتی قالا ثواب دینار ہوا اجازہ یہ قرض لا ان کو دا یہ مقصد ذم ہے ان ذم ابنی کے خلاف ذکر ہوا دا قرضہ رضی کے پرنچے تے تن قبول کرتا بن کرتا بن قبول سیندا جیسا قذر قضاء ہوئی رد اعلا قضان نے دیا راتن ہوئی وقاراتان نرا ورا جری تھی لوک طلبہ منتہی نیٹی تین دن قبل مصارف میں کوئی پتھر کے وقار نے ادے واقعہ ذکر کئی اشارے ترا چتاجين تن تر دار سنن قدیموں نے تاجی فرغت ہے تاجی فلقال سنن قدیموں نے اور شارق نے شاید من قورانا پر سے بلال غاری نہیں بلکہ ویسے دم جیسے تھا وہ بھی جائز من تقریب سفارش کو شہاد ایہان انو کو دا بات او قرضہ پترب تو ایاز حاب الدین و سلامو بہ کما قرضہ والا تھا او قرضہ والا تھا یذ او باثی او وو ساتھ تو ثبیتو دا ترجمہ سن پس سوت بیا رحمت و سلام تو باث کرے کما بابستر جی قداینی دباو خلاص بارش بنو وقال سنب تملک کل شیء من ہمارا حلت تسلیب عبارت دے نور نشیں نبیل بے تسلیب تبرین کا تا اگر دیکھے جب علی نیند ہے علاوہ برنی کا جن علاوہ برنی نا او کا اجبینا یعنی طول کا جن سلیم دیکھی موجود ہیں اذا بین بلاحنا ثم حاضرهم بیع حاضر کا, حاضر کا شم بقال ما کجری بھی در میںکیل کل جنمانا کال <سؤال> جینے پیڑے سب پپر ارم کے پر کانا نا ہمارا اپ کے دین کھو ماننا دا کارا ہمارا بن کے دین رجلن امر كن بيلا سلام بکيل بان ہر سری دفعات صفاء تا قلبا و سر بک تمر كما ہوا كن لم يمس لم يمس جن سری تد شی نقصان وغذا وغذا تمام نری صلی اللہ تعالی نہ نہ فضر ہر قابل جم سش سش سش پتھ اللہ علی صلی اللہ علیہ و بکرن نور واز گرادی جب کنده سچنی کا قوندوا کرے سنورن کا خدا سندر پیش کی خسیبا عبد اللہو تلق جوابن مدارت جوادت یابذن ہو تقدرمان پانو ذ خدمت تو فندر بارو نا نو اسی با شاہ ایت گنڈا پانو یا سفار پر یہودی جنکئی لولا ورے ورے بس زو مت سیب تم خپل برکا وا ترا کی تیجن بکائے تو ادب ہو نو تو عذب تو پار تو عالم ہو تعلیم کر جیرا طالب کے سم کھا رہے جہل لکھوت دلاتا ہوگا جان کا ہر کہیں سنت نور واقع گئی تو باو تو خانی بھی بیا جمعت قوت جراوند ماما کا خبن تو خدا خلاص کلی عجیب ہوگا دور نو پنامن اپوا جیوں نے بتایا ہے پنامن منامت کمالا بار بار تو بیا نے حکومت نے وترے ما حکومت کو سلوا نے وہ پانی ان چستریے وبذ کی قال با کامل با حرم نے در اسلام نے بنا ہوا کذہ بال بي مِنَ وقتت اه ن غ پر معري فَلَمَّا صورت مقدم تو ين برجم دو می سند باڪي س جم جم ي معلو پ حقت ک ح صورت صورت ال بفا مع دکاننظر ت س سدرري شهلات پان باگرکی جم شوري سی ما مش وملنا باگاني سمن جم والجم وال صحمي معقوم اللہ سوال کیلئی اسراح اسراح ان بلا موجود یا, غیر غیر یا ان پاپا مارا تبدیل تنزیر معنا کہ عبد الله بن مسعود رضي الله انفاق بیان کیے گئے نے تذکرہ اللہ ذرا دے اب یہ کہ اللہ تعالی و حب اللہ نہحب الفصال اللہ مبلکوں یہ فساد جملے نے فساد میں ذات المالندے دے دے شامل لے ترا تو بندے حاضر اذہ مولا دو همان مرسی نے تفک اللہ پاکا منسی نے مصدین ظاہر المالندے جملے نے سن دی ظاہر المال ذات المال وبسال دے اخر میں مصدین قالام زدرے ما ابو تا جنو ساموت تا دوان کی چون بری دوانات بعد کو قران زمنگا او انفرات عادت دے باوی تمہیں مارو تو مارے پریج دمنگا پلکا پمارنے کی جسم توویں چگمن کو میں سین سبوں لو کرس جیو بنا تا دانی دا حال خدای سا تے انفرات کنوارے نہ مارا شاتین وقال لا تو صباحات نورایا تے اور عادت تو صباح مالک سچات ویکھی کی چارا ان قال زمان کی فرات کن واسط من حجرت فی دار کذا بابو اللہ ان ذات الملک نظر پرانیان دی بنی وائے و حجرو فی ذالک او حجرو فی ذالک فدی ذات الملک کی صداقت جی. تھی کہ مارے ایکی مغبر بادشاہ و ما ان خدا نے فرمایا تھا سنا بنا متہ کے نہ السلام اور رپورٹ بھی کہ اہل ورا متوثر دا چتو سملیشن ارزا با تار احتساب بر واس دے پالا کنے سے صبر دی نزا با تا نبی نے سمجھ ہنوں دے گا۔ تیرے توبہ نے ازابات و کل لا طلب تک رسوگا کن ولا خلا بتا جس بارے بھی کہ ہے حدیث نبوی سنت اگے فےو بھرے وسا وکان دے لوک لے صدا کر دا وین سبوت خیال نظر بار بھرت نہ خدا تا وی دی گام سن ترابینا انا بلا وی خدا لفصار. دوسرس نا زیادہ یا سرس نوی صاحبی جیئے کہ نوی صاحبی جیئے شہابی و احناف جگر کی نوی صاحبی جیئے دمکون تقارب سوٹ غبن دمکون تقارب سوٹ خیدا صندوق دا افد بین راقے دے اور بطا شہیت نکس دا سیدت بین آفز دا بے پسات دی من را او اور سبوت دا خیال خیدا صند را دی کم اروات کی را دی چیز طرف ہر خیال دے دا خدوشت دی سڑی یادا فسبب دا خیدا ص بلکہ تو امام تغصیص اوکا دو وجد زیاد احتمامنا دو جا عجز کمزوری بی محتاج بی خدمتا بس دو وجد زیاد خدمت کرنا او سنجوائی حقوق دینا امکا ثم امکا ثم امکا ثم امکا ناو قناہ فرمانی دو میندنا اوکا دو بنات خلق وزدینا کو جوان زیل قسمتی بکو فارکو درے ممنع وحاات من کول دیو سیر چلانے ورکول ضروری بی وحاات مطالب ادغسی چلانے مطالب مغ مضمانی کھڑی نا ہرا کرے پتاس کول ضروری می لگا حق کوئی تو حقوق واجبن کلا ند کر مخلوق و ہا نو متا بعد چے چداوی متعرم اشاری مر کلا وقرالکم قیل و قال او بالی من سات رو پارا قیل و قال گن وادی کیم ذکر سے راشی گبش کروں جوڑا ساتھ بند رہی جلدی یہ لو مقادیر و مشاڈیر گئی لگا اکثر دیر گئی سبب غلط چاہو تو درو مگر سن کے مقدمے میں مقامات ذکر کئی وقر انکم قیل مقادیر مگر کے ساتھ ان پارا بیان ہوا جنو لعنی میری بھی ویلشی بھی بلانی میری لگا واقعات لگا حدیث کے زنجین رانی کا فہم عمر کاجمن ایحدث سب قبل ما سمع لا کا تدرو در سند پارہ جو وكرہناکم قیل نبی صلی اللہ علیہ ہا فت کر کول تکلاق بارو اپیا وکرہناکم قیل مکال یا منگل سوا کیا باقی چیز کر گئی وکرہناکم قیل مکال مغلی میں ساتر بارا بے سند وا کا ذکر کر کہ غالب تو سنت نہیں خوب بنی منا ما دین کا سنکی مت تعین کی کر گئی ابے صلی اللہ علیہ وسلم کا نا دین قوی متین قرات اللہ بالدلیل القوی المتین قران سنت بچی کی سنت وہ کہہ رہا ہے کہ قوم کہنوا قال قصص الصار للوالد الصان لا وجر حاجت سے تھی نو مخنوقنا ذل شھادت یا بھی پیدے صارت شھادت مفيد في الدين جو اللہ تفرید وم کر رضیم دل نے کہ مارے نام اج برے ہیں اس داغے کے کارن کئی بھی دی زندگی ولا امر الا بینی عمل مر کے لے بیمار تے مگر یہ زندگ با نہیں یا تو نہ یمہ قرنا شامل میں ذریعہ پر طور میں مرا انا تو رسول نے اپنا اپنا گلا تو نہ رہیا تے قال یمہ مرن وہ جالی رہن وہ مسماریا تے ول جہاں کام کھیلا وہی دیوالی والے حدیث نخلافت خندرہ و قرآن نخلافت رجاء رخ و منادن سا الخارم فی مولی شعید رائی و مصنع رائیتی قرآن و تمیت و حول آئیم رسول اللہ السلام و حافظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمات دا جملے دا کلمات نبی رح صلی اللہ علیہ وسلم لاغو دی ان دا کو یقینی دی جزمی دی واقصی بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکشتا قرآن و رجل رائی و مصنع رائیتی فکر لکن رائی و